اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرین صدق الله العظیم یہ سوره انفال کی ایت نمبر 46 ہے اس آیت میں اللہ جلشان یہ فرما رہے ہیں کہ میدان جنگ میں جہاں ایک طرف ثابت قدمی ضروری ہے ثابت قلبی ضروری ہے قدموں کا جمنا اور دلوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے تو وہاں دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازمی ہے گویا کے میدان جنگ میں تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی بات ہے ثابت قدمی دوسری بات ہے اللہ کے ذکر کے ذریعے دلوں کی مضبوطی اور تیسری بات ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی امداد و نصرت اللہ تعالی کی اطاعت ہی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے معصیت اور نافرمانی کے ذریعے اللہ کی نصرت حاصل نہیں ہوتی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر دنیا کو خوش کر لیں گے اور دنیا کو راضی کر لیں گے تو ہم مضبوط ہو جائیں گے ہماری حکومت مضبوط ہو جائے گی وہ غلط سوچتے ہیں ہاں شرعی طریقے سے اسلامی طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اگر کوئی دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جیسے کہ آپ پاکستانی نظام کے بارے میں ستر سالوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب بھی ان کو شرعی نظام کی بات کی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم شرعی نظام یہاں نافذ کریں گے عالمی برادری یعنی دنیا ہم سے ناراض ہو جائے گی تو یہ لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں ان لوگوں کو اس بات کا پتہ آج تک نہیں چلا کہ اللہ تعالی کی نصرت تو اس کی اطاعت کے ساتھ ہے اگر کوئی اللہ تعالی کی بات مانے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا تو اللہ کی نصرت ملے گی اللہ تعالی کی طرف سے امداد ملے گی آپ کامیاب ہوں گے آپ کا جہاد کامیاب ہوگا آپ کا ملک ترقی کرے گا آپ دنیا میں کسی کے محتاج نہیں ہوں گے بلکہ دنیا آپ کی محتاج ہوگی آیت نمبر پینتالیس اور چھیالیس میں مناسبت اور ربط یہ ہے کہ اللہ جل جلال یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کافر جماعت کے ساتھ تمہاری جنگ ہو جائے تو فثبتو ڈٹ جاؤ وذکر اللہ کثیرا اور اللہ تعالی کا بہت بہت ذکر کرو اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی کے نتیجے میں آپ کا جہاد کامیاب ہو سکتا ہے اس کے بغیر جہاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جو لوگ جہاد کی کامیابی کے لیے صرف عقل کو استعمال کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے وہ ناکام ہوتے ہیں کامیابی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی تاط میں ہے یہ بات بالکل واضح ہے یہاں پر امیر کی تات کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے امیر کی تعت کے بارے میں مختصر سی بات یہ عرض کرنی ہے کہ امیر کی تات کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں جو ارشادات فرمائے ہیں ان کے مطابق امیر کی بات ماننا واجب ہے لیکن اگر امیر شریعت کے خلاف کوئی امر کرے کوئی حکم دے اسے ماننا جائز نہیں ہے حرام ہے لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق یہ ہماری, شریعت کا یہ ہماری شریعت کا قانون ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی میں بندے کی فرما برداری نہیں کی جاتی اسی لیے مجاہدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کو سمجھیں امیروں اور ان کے ماتحت جو افراد ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریع مسائل کو اچھی طرح سمجھیں جس شخص کو شریعت کا علم نہیں ہوگا وہ نہ تو اچھی طرح امیر بن سکتا ہے اور نہ ہی اچھا معمور بن سکتا ہے یہ جہاد شریعت کے لیے ہو رہا ہے نا یہ جہاد شریعت کے لیے ہو رہا ہے اور امیر صاحب کو شریعت کا علم ہی نہیں ہے معمور صاحب کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے تو جہاد کیسے کامیاب ہوگا اس لیے جہادی امرا اور مجاہدین دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے لازمی اور ضروری علوم کو حاصل کریں نہیں تو یہ جہاد فساد میں بدل جائے گا اللہ تعالی پوری دنیا میں جاری جہادی تحریکوں جہادی تحریکوں کے عمرا اور مجاہدین کی حفاظت فرمائے اور ان کے اعمال میں ترقی عطا فرمائے اس کے بعد اللہ جل الح یہ فرما رہا ہے ولا تنازع فتح شلو ترد رِيحُكُمْ باری حکم وس آپس میں مت لڑو آپس میں مت جگڑو نتیجہ کیا ہوگا فتق شلو فشل کہتے ہیں ناکامی کو تم ناکام ہو جاؤ گے نامراد ہو جاؤ گے اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکو گے فشل کے معنی ہیں ناکامی جس مقصد کے لیے آپ نے جہاد شروع کیا اس مقصد میں ناکامی ہوگی اگر آپس میں جگڑ گے اللہ آپس میں جگڑ گے تو ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ ناکامی ہوگی دوسرا نقصان کیا ہوگا و تدہ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری جو ہیبت ہے دشمنوں کے دلوں میں جو دہشت ہے دشمن جو تم سے ڈر رہا تھا اور ڈرتا رہا ہے وہ ڈر دشمن کے دلوں سے نکل جائے گا ہم مسلمانوں نے تیرہ سو سال تک حکومت کی ہے اس دنیا پر کتنے سال تیرہ سال نہیں تیرہ سو سال ایک ہزار تین سو سال تک ہم مسلمانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے کبھی امویوں کی خلافت تھی جنہوں نے اپنی خلافت کے دوران دین اسلام کو مدینہ طیبہ سے ترکستان تک پہنچایا افریقہ کے جنگلات تک پہنچایا اللہ اکبر پھر عباسیوں کی خلافت آئی چھ سو سال تک ان کی خلافت قائم رہی پھر عثمانیوں کی خلافت آئی اور انہوں نے بھی چھ سو سال تک پوری دنیا پر حکومت کی پوری دنیا پر سلطان سلیمان قانونی رحمہ اللہ تعالی اتنے بڑے بادشاہ تھے اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ وہ جب خط لکھا کرتے تھے تو شروع میں قرآن کریم کی یہ آیت لکھا کرتے تھے ان من سلیمان و ان الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام جو کہ پوری دنیا کے بادشاہ رہے تھے داؤد علیہ السلاۃ وسلام کے صاحبزاد انہوں نے جو بات ختم لکھی تھی اسی طریقے پر سلطان سلیمان رحمہ اللہ بھی لکھا کرتے تھے ان کے خطوط آج بھی موجود ہیں سلطان البرین والبحرین والمشرقین والمغربین ول مشرقی نی دونوں خشکیوں دونوں سمندروں دونوں مشرق دونوں مغربوں کا بادشاہ سلطان سلیمان تمہیں یہ امر کرتا ہے ہمارے مسلمانوں نے بہت بڑی بڑی حکومتیں کی ہیں سمجھ میں آئی بات غزنویوں کی سلطنت تھی سلجوقیوں کی سلطنت تھی غوریوں کی سلطنت تھی ہم مسلمان ہر وقت عزت کے ساتھ رہے ہیں اور ایک ایک ملک اتنا بڑا ہوتا تھا کہ پورا مہینہ انسان اگر سفر کرے مسلسل سفر کرے تو ملک ختم نہیں ہوتا تھا اب یہ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے بنگلہ دیش چھوٹا سا ملک ہے برما چھوٹا سا ملک ہے مالدیپ چھوٹا سا ملک ہے ایک وقت تھا کہ ان تمام ممالک کو ہندوستان کہا جاتا تھا اور یہ نو ملک تھے پاکستان انڈیا برما بنگلہ دیش بھوٹان نیپال